دل کی تاریخی میں نورے دین سے ہو روشنی کامیاب کام, کام ہر بشر کی زندگی واہ حق کا نور بھر کے اپنے کلبوں ذہن میں آدمیت پائے فوجے دنیاوی بھی اخروی مسجدِ اسحاق میں کریم بسم اللہ رحمٰن علی انفسهم لا انسم من رحمت اللہ ان اللہ غفر الظنوب جمیہ ان نہ حُ الغفوررحیم حضرات گرامی قدر یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر یہ رحمتوں والا برکتوں والا مغفرتوں والا مہینہ ہمارے نصیبے میں آ گیا ہے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے پچھلے برس ہمارے ساتھ رمضان کی ساتھوں کو اس کے لمحہ اس کے لمحات کو گزارا ہمارے ساتھ روزوں کو رکھا رات کے قیام کو کیا مگر وہ اب کے برس ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں اللہ رب العزت کی مشیت کے مطابق ان کے پاس پہنچ چکے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ہماری خوش بختی ہے کہ ایک ایسا مہینہ ہماری زندگیوں میں پھر آ چکا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی رحمتیں اس کی مغفرتیں پورے عروش پر ہوتی ہیں حضرات گرامی قدر ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو اس بات کا دعویٰ کر سکے کہ میرے سے کبھی زندگی میں کوئی غلطی سر انجام نہ ہوئی ہو ہر شخص غلطی کا پتلا ہے آکائے کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو بنی آدم ہتٰ و حیر الحطّیٰ ای بون کہ آدم کا ہر بیٹا خطا کو کرنے والا ہے غلطی کو کرنے والا ہے مگر بہترین غلطی کا کرنے والا وہ ہے جو اپنی غلطی کے کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے ساتھ رجوع کر لیتا ہے توبہ کو کر لیتا ہے مغفرت کو طلب کرتا ہے حضرات گرامی قدر اللہ رب العزت کی یہ ہرگز منشا نہیں ہے یہ مرضی نہیں ہے کہ وہ ہمیری اور آپ کی گرفت کو کریں بلکہ وہ تو غفور الرحیم ہیں وہ انسانوں کو معاف کرنے پر بیٹلے بیٹھے ہیں حضرات گرامی قدر اسی ماہ کے بارے میں آکائے کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور میرے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اس کی ناک ہاک آلود ہو حلاک ہو وہ شخص کہ جس کی زندگی میں یہ مبارک مہینہ آیا اس نے اپنے آپ کی بخشش کو طلب نہ کیا اپنے آپ کو گناہوں سے چھٹکارا نہ دلوا کر اپنے آپ کو جہنمیوں کی فہرست سے نجات نہ دلا دی ہو تو حضرت گرامی قدر یہ مہینہ پھر اللہ کی رحمتوں کو اس کی مغفرتوں کو اپنے جلوں میں لیے ہوئے آیا اور حضرت موسا رضی اللہ تعالیٰ ہو عرش روایت کرتے ہیں آکائے کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت یہ رمضان کی بات نہیں بتلا رہا یہ میں آپ کو عام دنوں کا معمول بتا رہا آکائے کائنات نے فرمایا اللہ رب العزت رات بھر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے رکھتے ہیں کہ دن میں گناہوں کو کرنے والے بارگاہ رب العالمین میں آئے استغفار کے استغاثے کو اس کی بارگاہ میں دائر کرے اور وہ گناہوں کو معاف کرے اور اسی طرح جب دن ہوتا ہے اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رکھتے ہیں کہ راتوں میں گناہوں کو کرنے والے میرے پاس آئیں اپنی بخشش کو طلب کرے میں اور ان کو معاف کروں حضرات گرامی قدر وہ تو غفور الرحیم ہیں اور کتنے غفور الرحیم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا کہ ایک مرتبہ ہم ایک جنگ سے کچھ قیدیوں کو لے کر آئے ہم آئے کائنات کے ساتھ تشریف فرما تھے ہم نے دیکھا ان قیدیوں میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی وہ کچھ تلاش کرنے لگی ہم آکائے کائنات کے سمرا اس ماجرے کو دیکھ رہے اس واقعے کو دیکھ رہے بالآاہر اس عورت کو ان قیدیوں میں اپنا بچہ مل گیا اس نے اس بچے کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آکائے کائنات ہمارے ساتھ اس وارے واقعے کو دیکھ رہے آپ نے ہمیں محاطب کیا اور کہا میرے اصحاب کیا تم نے دیکھا اس عورت نے جس نے اپنے بچے کا اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا ہے کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات سمجھتا ہے کہ یہ عورت اپنے جیتے جی اس بچے کو آگ کے علاوہ میں آگ کے اندر پھینک دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو وہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے یک زبان ہو کے کہا کہ آکا نہیں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یہ عورت اپنے بچے کو لکڑیوں کو جلائے اور اس میں پھینک دے تو ساتھ ہی آپ کے اور میرے لیے خوشبری ہے آقا ایک نات نے ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے اللہ رب العزت اس ماہ سے ستر گنا زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرنے والے ہیں ساتھیوں یہ مبارک مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا ہے یہ ہماری پھر کم ہے ہماری بد ہے ہماری نا اہلی ہے کہ ہم اپنے روٹے ہوئے رب کو نہ منا لیں اور اللہ نہ کرے کہنے والے کا اور سب سننے والوں میں کسی کا نام جہنمیوں کی فہرست پہ لکھا ہوا ہے حضرات گرامی یہ مفرتوں کا سیزن لگا ہوا یہ بخششوں کا سیزن لگا ہوا چاہیے تو یہ ایام ماد یہ گنتی کے چند دن جو بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ابھی بھی چند راتیں ابھی بھی چند دن باقی ہیں کہنے والے کو بھی چاہیے سب سننے والوں کو بھی چاہیے بار رب العالمین میں آئے اپنے گناہوں کو اس کے سامنے اس کا اعتراف کریں اپنی بخشش کے استغاسے کو اس کی بارگاہ میں دائر کریں اور اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لیں حضرات گرامی قدر وہ تو ہمیں معاف کرنے پر تلے بیٹھے ہیں میں آپ کے سامنے دو واقعات کو رکھ کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا آپ نے اس سے قبل بھی اور میں نے اس سے قبل کئی مرتبہ اس واقعے کو پڑھا اور سنا ہوگا لیکن تجدید ایمان کے لیے آپ کے سامنے اپنے موضوع کے ساتھ مطابقت رکھنے کے لیے آپ کے سامنے ان دو واقعات کو رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے ادوار میں ایک شخص ہوا کرتا تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں کر مجھ ایسے گناگار کی معافی کیوں کر ممکن ہے کہ میں نے ننانوے آدمیوں کا قتل کیا ہوا اس نے پتا کراتے کراتے کسی ایک نیک عالم کے پاس پہنچا اس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو چکی تھی کہ مجھ ایسے گناگار کی بخشش کیوں کر ممکن ہے کہ جو اس قدر ہتا کار ہو اتنے بڑے جرم ارتکاب کر کرنے والا ہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ساتھیوں میں یہاں پر یہ بات بھی آپ کے سامنے اس نقطے کو بھی وعدے کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ اس سٹیج پہ اس ممبر محراب سے اس بات کو سن رہے کہ جو کسی قصے اور کہانیوں کو سنانے والے نہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سٹیج سے جب بھی بات کو کیا گیا یا کال اللہ کی بات کو کیا گیا یا قال رسول کی بات کو کیا گیا ہم لوگوں کو کسا بردا شریف اور کسے کہانیاں سنانے والے نہیں ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ لوگوں سن لو اشحد اللہ اشحد اللہ و ان محمد رسول اللہ ہمارے سر کا مالک عرش کا ہدا ہے ہمارے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے جس طرح ہمارا سر واہدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا اسی طرح ہمارا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا ہم لوگوں کو اپنی طرف سے کس سے کہانیاں سنا کر متاثر کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہم جب بھی بات کرتے ہیں کال اللہ کی بات کرتے ہیں کالر رسول کی بات کرتے ہیں آکائے کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے آپ نے اپنے صحاب کو جمع کیا ارشاد فرمایا لن, لن تزلو ما تم بھی اے میرے ساتھیو میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا ساتھی و رسول نے پوچھا آکائے محترم آپ ہمارے درمیان کیا چھوڑے جا رہے فرمایا کتاب اللہ ہی و سنتی ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا لنت ذلو ما تم سک تم پھر جو کوئی ان دو چیزوں سے چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا بات کرنے کا مقصد کیا ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کو جو بھی بات سنانے والے ہیں جو بھی بات کو بیان کرنے والے ہیں وہ سکھ بند ہے یا رب کا قرآن ہے یا کالی کملی والے کا فرمان ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے ننانوے آدمیوں کا قتل کیا ہوا تھا وہ ایک عالم کے پاس پہنچا اور کہا کہ جناب محترم کوئی مجھ سے گناگار کی بھی آپ کے دین میں گنجائش موجود ہے کہ مجھ سے گناہ کی بھی بخش ہو جائے اس عالم نے کہا نہیں نہیں تو نے تو ننانوے آدمی کو قتل کیا ہوا تیری اب کوئی معافی کی گنجائش نہیں نکلتی اس شخص کو تیش آیا آکائے کائنات ارشاد فرمایا اس نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا اب پورے سو قتل کرنے کے بعد پھر وہ تنہائی میں بیٹھا ہوا اس کے ذہن میں خیال آیا میں تو اپنے گناہوں کی بخشش کے راستے کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تھا یہ میرے سے کیا ایک اور گنا سرزد ہو گیا پھر کسی بتلانے والے نے بتلایا کیا سو آدمیوں کو قتل کرنے والے فلاں بستی ہے اس بستی میں چلا جا وہ نیکوکاروں کاروں کی بستی ہے شاید تجھے تیرے مسئلے کا کوئی حل نکلے نے ارشاد فرمایا اس شخص نے اس بستی کی طرف اپنے سفر کو شروع کیا کلو الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے اور کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو کسی کو یہ پتا نہیں کہ اس کی موت کا وقت کب آ جائے خدا کا کرنا ایسا ہوا اس کی موت کا وقت آ گیا اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی آباسمان سے رحمت والے عذاب والے فرشتوں دونوں اترتے ہیں اس کی روح کے استقبال کو کرنے کے لیے آقا اے کائنات نے فرمایا دونوں فرشتوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس روح پر ہمارا حق ہے عذاب کے فرشتے کہنے لگے نہیں ابھی یہ توبہ کو بجا نہیں لایا تھا اس لیے ہم اس روح کو لے کے جائیں گے فیصلہ کرنے والا اللہ کی برامندی سے آسمان عالم سے اترا اس نے دونوں کی بات کو سنا اور کہا میرے ذہن کے مطابق میرا یہ فیصلہ ہے پیمائش کو کیا جائے وہ شخص جس بستی کا رہنے والا ہے اگر وہ اپنی بستی کے قریب ہے تو اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں گے اور اگر وہ نیکوکاروں کاروں کی بستی کہ جس طرف اس نے سفر کا ارادہ کیا ہوا تھا اس بستی کے قریب ہے تو اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے اور ساتھی عقائع کائنات نے فرمایا حقیقت یہ تھی ابھی تو سفر کا آغاز ہوا تھا اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے زمین کو حکم دیا کیا زمین نیکوکاروں کاروں کی بستی کی طرف سمٹ جا پیمائش کو کیا گیا اس شخص کا وجود نیکوں, کاروں کی بستی کے قریب آیا گیا اور اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ساتھیوں یہ ایک اکیلا واقعہ نہیں اسلام کے تاریح کے اوراغ کو پلٹے تو تاریح اسلام اس طرح کے واقعات سے بڑی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے کہنے والوں کو بھی اور سب سننے والوں کو ایک امید کی کرن نظر آتی ہے آکائے کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا اپنے اصحاب کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ اصحاب کرام فرماتے ہیں وہ ہمیں یہ واقعہ اتنی مرتبہ سناتے کہ ہمیں ازبر حفظ ہو چکا تھا عقائ کائنات نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص ہوا کرتا تھا کفل نامی شخص کہ دنیا کا کوئی ایک ایسا گناہ نہیں تھا جس کا وہ ارتقاب نہ کرتا ہو شراب وہ پیتا جوا وہ کھیلتا زنا اور برائی کرتکاب وہ کرنے والا ایک رات کفل برائی کے ارادے سے ایک عورت کے پاس موجود تھا کفل نے کیا دیکھا اس عورت کا وجود کب کپا رہا ہے کفل کے لیے یہ بڑی اے چمبے اور حیرت والی بات تھی اس کی ساری زندگی برائیاں اور بدکاریاں کرتے ہوئے گزری تھی اس نے آج سے قبل ایسے واقعے کو نہیں دیکھا تھا اس نے عورت کے کپ کپاتے اور کانپتے وجود کو دیکھا اس سے محاطب ہوا کیا میرا اور تیرا معاملہ ہمارا معاملہ طے نہیں پایا کیا میں نے تیرے ساتھ طے پانے والی رقم کو ادا نہیں کیا عورت نے کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے مجھے جو کپ کپی تاری ہے اور میرا یہ جسم جو کانپ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایسی بوری عورت ہرگز نہیں ہوں آج بھوک کی وجہ سے مفلسی کی وجہ سے میں اپنے آپ کو ایسے کام کو کرنے پر مجبور پا رہی ہوں کفل کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ عورت جو ایک مرتبہ برائی کرنے پر اس قدر پریشان ہے اس کا وجود کامپور ہانپ رہا ہے میں جس کی ساری زندگی برائیاں کرتے ہوئے شراب پیتے ہوئے جوا کھیلتے ہوئے بتکاریاں کرتے ہوئے گزر گئی میری کیا کیفیت ہوگی کل قیامت کے دن میرا کیا آلم ہوگا میری کیا دل پر چوٹ پڑی حضرات گرامی قدر کون کیا جانتا ہے کہ کس وقت انسان کی کایا پلٹ جائے آکائے کائنات نے ارشاد فرمایا کفل نے کہا عورت کو جا عزت بھی دری ہوئی پیسے بھی تیرے ہوئے خود بار رب العالمین وقت کے گنا پر اس قدر نادم اور اسے گناگار کی کیا حالت ہوگی آئے نات نے فرمایا پیغام اجلا گیا آسمان سے موت کا فرشتے کا نزول ہوا کفل کی, کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی حضرات گرامی قدر اگلا دن صبح طلوع ہوئی لوگوں نے بستی کے رہنے والوں نے کفل کو اپنے درمیان نہ پایا ایک خاص وقت تک جب انتظار کیا کفل کو نہ دیکھا اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ لوگ پیچھے سے کس قسم کی گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں کہنے والوں نے کہا کہ کسی شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوگا ابھی کچھ دیر گزرے گی آ جائے گا حضرات گرامی قدر آقا اے نے فرمایا وقت گزرا لوگوں میں تشویش پیدا ہوئی لوگ کفل کے گھر کا دروازہ پھلان کر اندر داخل ہوئے کفل کے مردہ وجود کو دیکھا کرنے لگے کہ انتہائی برا تھا نشے میں پڑا ہوگا بورے عالم میں اس کی موت واقعہ ہو گئی آکائے کائنات نے فرمایا آسمان سے اللہ رب العزت کی غیرت کو جلال آیا آسمان سے فل کے مین دروازے پر اللہ نے اس تحریر کو لکھ دیا اللہ نے کفل کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل فرما دیا اور ساتھیوں اسی پر بس نہیں قرآن کا مطالعہ کرے تو ہمیں کیا پتا چلتا ہے اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا اِلّا من اللہ من تاب و عملا سیات حسنات مکان اللہ غفور الرحیمہ مانا کیا ہے مانا یہ ہے او آؤ قتل کو لے کے آؤ شراب کو لے کے آؤ جو کو لے کے آؤ اور چھوٹی بڑی برائی کو لے کے آؤ شرط کیا ہے اللہ من تابا مگر اللہ سے توبہ کو کرو استغفار کے استغاثے کو دائر کرو اللہ نہ صرف گناہوں کو معاف کرتے ہیں بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں حضرات گرامی غدر حضرت ابو طویل ممدود رضی اللہ تعالیٰ ہو اپنے ایمان لانے کا واقعہ سناتے ہیں کہا میں آکائے کائنات کے سامنے حاضر ہوا اور کہا آقا مجھ ایسے گناہ گار کے بارے میں آپ کا اسلام کیا کہتا ہے آکائے کائنات نے پوچھا پہا لسلم کیا تو نے اسلام کو قبول کیا کہنے لگاش اللہ اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں نبی کریم متبسم ہوئے کہا اگر تو نے اس بات کی گواہی دی اپنے گناہوں پہ پشیمان ہوا جا اللہ نہ صرف تیری ہتاؤں کو معاف کرے گا بلکہ تیری ہتاؤں کو نیکیوں میں تبدیل کرے گا حضرت ابو طویل کہنے لگے میں نے کہا آکائے کائنات وغا راتی وہ راتی وہ جو میری برائیاں ہیں میری بدکاریاں ہیں آکائے کائنات نے کہا ہاں ہاں تیری جو برائیاں ہیں تیری جو بدکاریاں ہیں تو سچے دل سے توبہ طائب ہو جائے اللہ رب العزت ان کو اپنی نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دے گا حضرات گرامی قدر موضوع تو اس قدر طویل ہے کہ یہ وقت اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ اپنے پورے موضوع کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے توبہ کو کرنے کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں انشاءاللہ حیات باقی بات باقی پھر زندگی نے موقع ملا کو آپ کے سامنے اپنے حیالات کا اظہار کروں گا اللہ ہر العزت سے دعا ہے کہنے والے کو بھی اور سب سننے والوں کو بھی اپنی بارگاہ میں سچی توبہ کو کرنے والا بنا اور اللہ نہ کرے ہمارا نام کسی میں ہم میں سے کسی کا نام اگر جہنمیوں کی فہرست میں لکھا ہے اللہ ہمیں ان جہنمیوں کی فہرست میں نکال کے جنتیوں کی فہرست میں شامل فرما دے صبح ربی کا رب الزت جسفون و سلام وسلام علام سلیم الحمد للہ رب العالمین